هل أتاك حدیث ضيف اے میرے نبی کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے قیامت اور باسبادل موت کی یقین دہانی کے بعد اب ان قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے کفار مکہ سے پہلے رسولوں اور باسبادل موت کی تقزیب کی تھی اس ضمن میں یہاں پہلا واقعہ قوم قوملود کا ہے اس کا ذکر اس سے پہلے سورہ حود اور صورت الحجر میں گزر چکا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ کلمہ استفام حل کے ذریعے اس واقعے کی ابتدا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس کی خبر نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے انہیں اس کی اطلاع دی تھی یہاں اس کی ابتدا یوں ہوئی ہے کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ ایسے فرشتے آئے جن کا اللہ کے نزدیک بڑا مقام تھا جب وہ ابراہیم کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ میں آپ لوگوں کو نہیں پہچانتا ہوں اپنا تعارف کرائیے تاکہ معلوم ہو کہ آپ لوگ کون ہیں ابتدائی تعارف کے بعد ابراہیم علیہ السلام فوراً ہی مہمانوں سے بتائے بغیر اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچے تاکہ ان کی میزبانی کا انتظام کریں اور جیسا کہ سورہ ہود آیت انہتر میں آیا ہے بے اجلن حنید ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لے کر آئے اور اسے مہمانوں کے قریب کیا لیکن انہوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں اور دل ہی دل میں ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی نیت ہمارے بارے میں اچھی نہیں ہے اسی لیے ہمارا کھانا نہیں کھا رہے ہیں جیسا کہ سورہ ہود آیت ستر میں آیا ہے جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ان سے اجنبیت محسوس کرنے لگے اور اندر ہی اندر ان سے ڈر گئے جب ان فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم اندر ہی اندر کسی انہونی شر سے ڈر گئے ہیں تو انہوں نے اپنی حقیقت کی اطلاع دے دی اور ایک لڑکے کی خوشخبری دی جو بڑا ہو کر صاحب علم و فضل ہوگا جمہور اہل علم کے نزدیک اس لڑکے سے مراد اسحاق علیہ السلام ہیں جیسا کہ سورہ حود آیت 71 میں اس کی سرحت آ گئی ہے فبش شرنا ہم نے سارا علیہ السلام کو اسحاق کی خوشخبری دی اور صورت الصحفات آیت 112 میں آیا ہے وبش شرنا ہو ہم نے ابراہیم کو اس حاق کی بشارت دی سارا علیہ السلام نے جو بوڑھی ہو چکی تھی جب یہ بات سنی تو مارے حیرت کے ان کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اپنا چہرہ پیٹنے لگیں اور کہنے لگیں کہ میں تو بوڑھی ہوں اور بانج ہوں مجھے کیسے بچہ ہوگا تو فرشتوں نے کہا کہ جیسا ہم نے آپ کو خبر دی ہے ویسا ہی اللہ نے فرمایا ہے اس لیے اس بارے میں کوئی شبہ نہ کیجیے اللہ نے جو چاہا ہے وہ ہو کر رہے گا اس وقت سارا ننانوے سال کی اور ابراہیم علیہ السلام سو سال کے تھے اللہ نے آیت کے آخر میں فرمایا کہ وہ اپنے اقوال و افعال میں بڑا حکیم اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے